أما بعد خیر الحدیتا صلی الله علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ان و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے بھائیوں چار پانچ دنوں سے القواعد العربا نامی کتاب پہ گفتگو چل رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جو توحید و شرک کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اور اللہ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت دی ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جو مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہیں اور لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں یہی کتاب گزشتہ کئی دروس سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تک اس کا مقدمہ اور تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے اس مقدمے اور تمہید میں کتاب کے معلف نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک کو نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان سب نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے بعد مؤلف نے یہ وعدے کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو جب وہ کسی ایسے آدمی کی طرف سے ہو جو توحید کے اوپر نہیں ہے شرک کرتا ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہے جیسے وہ نماز نماز نہیں ہے جو طہارت وضو کے بغیر ہو اس کے بعد مولف نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس میں شرک ہو رہا ہے تو وہ ایسے ہی نقابل قبول ہے جیسے وہ وضو جس کے بعد کسی کی ہوا نکل چکی ہو یا کوئی پیشاب کر چکا ہو اس وضو کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور مولف نے یہ واضح کیا ہے کہ شرک سے سارے نیک امال ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ شرک جاننا شرک کے بارے میں معلومات رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس مرض سے اس بیماری سے بچ سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ چار اصول جان لیں چار ضابطے جان لیں چار قاعدے جان لیں ان میں سے پہلا قاعدہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے قاعدے میں پہلے اصول میں کتاب کے معلوم کہتے ہیں القاعدت العرا انتا علم أن القفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبل لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار خز الحئی الميت الميت فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ امین أَفَلَا تَتَّقُونَ <تصفيق> یہ پہلا قاعدہ ہے پہلا ضابطہ ہے جو مؤلف نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس ذابطے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ وہ کافر جن سے نبی علی السلاۃ اسلام نے لڑائیاں لڑیں جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا وہ یہ بات مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے بڑی اہم بات ہے میرے بھائی یہ جب آپ جان لیں گے پھر پتا چلے گا شرک کس کو کہتے ہیں آج بہت سے لوگ شرک والے کام کرتے ہیں ہم انہیں روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی تم ہمیں مشرک کہتے ہو ہم تو ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو کتاب کے ملف کہہ رہے ہیں سن لیں مکہ کے وہ کافر مکہ کے وہ مشرق جن کے خلاف نبی علی اصلاۃ اسلام نے تلواریں چلائیں جن سے آپ نے جہاد کیا جن سے آپ نے لڑائیاں لڑی وہ بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے لیکن کیا وہ مسلمان تھے نہیں وہ مسلمان نہیں تھے دوسرے نمبر پہ وہ یہ بھی مانتے تھے پہلے نمبر پہ خالق مانتے تھے کہ اللہ سب کا خالق ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے دوسرے نمبر پہ الرازک یہ بھی مانتے تھے کہ کل کائنات کو رزت دینے والا کون ہے اللہ ہے یہ مکہ کے کافر مانتے تھے تیسرے نمبر پہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ المہی المیت کہ سب کو زندگی دینے والا اور سب کو فوت کرنے والا کون ہے اللہ ہے نمبر چار وہ یہ بھی مانتے تھے کہ المدبر الجمیل المور پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے تو میرے بھائی اتنی باتیں مانتے تھے پھر بھی وہ کافر پھر بھی وہ مشرق اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں کہ مکہ کے کافر اللہ کو خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے سالی کائنات کا سسٹم چلانے والا مانتے تھے موت و حیات کا مالک مانتے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مانتے تھے یہ باتیں تو یہ کتاب کے مولف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کتاب میں موجود ہے جو آپ کے گھر میں ہے اس کتاب کا نام کیا ہے قرآن پاک اس کتاب میں اللہ فرماتے ہیں قل کہ اے نبی علیہ السلاط اسلام آپ ان سے پوچھیے آپ ان سے کہیے آپ ان سے سوال کیجئے سوال کتنے ہیں نمبر ایک سوال مئیز حکم منسما یہ بتاؤ تمہیں آسمانوں سے یا زمین سے رزق دینے والا کون ہے بتاؤ یہ سوال کن سے ہو رہا ہے کافروں سے سوال ہو رہا ہے سوال کرنے والے نبی علیہ اسلاط و ہیں اور آپ کو سوال کرنے کا حکم دینے والا کون ہے اللہ دوسرا سوال ام کو سماول ابسار تمہاری نگاہوں تمہارے کانوں کا مالک کون ہے پہلا سوال یہ کہ راز کون ہے دوسرا سوال یہ کہ مالک کون ہے تیسرا سوال, سوال ومئی خرج الحی امی المت وم خرج المیت امین یہ بتاؤ کہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرنے والا کون ہے زندہ کو کس سے زندہ چوڑا ہے مردہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے کون زندہ کرتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے منی کے مردہ لطفے سے یہ کون ہے اسے پیدا کرنے والا اسے زندگی دینے والا کون ہے بتاؤ ذرا وہ یو خلم تمل اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنے والا کون ہے مردہ انڈا زندہ موغی سے پیدا ہوتا ہے پیدا کرنے والا کون ہے یہ منی کا پانی متفے کا پانی زندہ انسان سے نکلتا ہے اسے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ وہ میں یو دبر اور چوتھا سوال یہ کہ بتاؤ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے یہ چار سوال نبی علی سلام کر رہے ہیں اہل مکہ سے مکہ کے کافروں سے مکہ کے مشرقوں سے اللہ کے حکم سے سوال ہو رہا ہے اور پھر اللہ نے کہا جواب کا انتظار نہ کریں جواب کا انتظار اللہ نے کہا جواب میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جواب کیا دیں گے اللہ نے کہا فصح یہ جواب دیں گے کہ اللہ ان کافروں کا جواب کیا ہوگا رزق دینے والا کون ہے اللہ مالک کون ہے اللہ موت و حیات کا مالک کون ہے اللہ پوری کینال کا سسٹم چلانے والا کون ہے اللہ اللہ نے قرآن پاک میں گواہی دی اس بات کی کہ مکہ کے کافر یہ باتیں مانتے تھے تو کیا وہ مسلمان تھے میرے بھائیوں نہیں کیوں کیوں مسلمان نہیں تھے کیونکہ کہ اللہ نے فرمایا اجا ان انہدا لشی انجاب جب عبادت کی باری آتی تو کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی اللہ کی بھی ہوگی دوسروں کی بھی ہوگی مانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن جب ہم سجدہ کریں گے جب ہم رکوع کریں گے جب ہم بکرا کریں گے جب ہم منت مانیں گے جب مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ ہم پکاریں گے تو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارا جا سکتا ہے یہ <تصفح> وہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے مشرق ٹھہرے میرے بھائیو توحید کی تین قسمیں ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں یہ <تصفح> سبق یاد کرنا ہے میرے بھائیو توحید کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توحید ربوبیت کیا ہے <تصفح> یعنی کہ اللہ کو ماننا کہ وہ رب ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ وہ توحید ہے جسے عام طور پہ کافر مانتے ہیں جسے عام طور پہ کافر, کافر مانتے تھے کون توحید توحید ربوبیت لیکن دوسرے نمبر پر جو توحید ہے توحید الوحیت توحید عبادت یہ مانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن جب ہم نے کچھ دینا ہے عبادت کرنی ہے رکو کرنا ہے پھر کہتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں عبادت میں شرک کرتے تھے انہیت میں شرک کرتے تھے اور یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا علیہ مسلط وسلام اہم ترین توحید کی وہ قسم جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا وہ کون سی قسم ہے توحیدے توحیدے توید عبادت کہہ لیں آپ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کہتے ہیں جو بھی نبی آیا جو بھی رسول آیا اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو توحید ربوبیت میں کبھی کبھی قوموں نے اختلاف کیا ہے لیکن عام طور پہ جس چیز میں نبیوں اور ان کی قوموں کے مابین بہن جھگڑا رہا ہے اختلاف رہا ہے وہ کون سی توحید ہے توحیدے عبادت توحید الوحیت اور تیسرے نمبر پہ توحید ہے توحید اسما و صفات تینوں یاد ہوگی میرے بھائیوں بتائیے پہلے نمبر پہ توحیدے ربوبیت دوسرے نمبر پہ توحید عبادت یا الوحیت تیسرے نمبر پہ توحیدے اسما و صفات کہ اللہ نے جتنے اپنے نام بتائے ہیں سب پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں میرے بھائی 99 والے بھائی ابھی تک موجود ہیں اللہ کے نام 99 نہیں ہے 99 سے کہیں زیادہ ہیں کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کہیں گے کہ بچپن سے ہم نے 99 سنا ہے یا آج نئی بات سن رہی ہیں آپ نے کہنا ہے کہ ہم نئی بات سن رہے ہیں بھئی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, پرانی بات ہے نبی علی صلاح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ پرانی ہوتی ہیں پرانی ہوتی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی بات سنی ہو میرے بھائیو اللہ کے 99 نام ایسے ہیں اللہ کے اللہ نبی علی السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا کتنے نام یاد کر لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے ہی 99 نہیں اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا اللہ کے نام یعنی کہ الفاظ بھی ان کا معنی بھی جان لیا اور ان معانی کے مطابق اپنی زندگی بھی بنا لی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہے ان تو تیسری توحید کی قسم ہے توحید و صفات کہ اللہ نے جتنے اپنے نام بتائے ہیں سب پہ ایمان لاتا ہوں میرے بھائیوں اسی لیے نبی علی اصلاۃ ایک دعا میں کہتے ہیں وہ دعا جو ابن حبان میں آئی ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے آپ اللہ سے دعا کر رہی ہیں دعا میں آپ کیا کہتے ہیں بکل لسمن ہو اللہ کا سمئی تبھی نفسک اوالم تو آدم خلق اوزل تو آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں السلو کا اے اللہ تیرے در کا سوالی ہوں کون کہہ رہے ہیں نبی علی السلاط اسلام سارے نبی کس کے در کے سوالی ہیں یہ <timeframe> کہنا غلط ہے آپ نے دیکھا ہوگا پھر کہتے ہیں جی ہماری ناتوں تو پہ اعتراض کرتے ہیں ناطے جب آپ یوں پڑھیں گے کہ اے نبی سارے نبی تیرے در کے سوالی تو ہم کیوں نہ اعتراض کریں سارے نبی سارے ولی کس کے در کے سوالی ہے اللہ کے در کے سوالی ہیں یہ تو عید ہے تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے سے پہلے تجھے واسطہ دیتا ہوں کس چیز کا واسطہ یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ناموں کا وسیلہ کس کو بنا رہے اللہ, اللہ, اللہ. اللہ کے ناموں کو یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا وادثہ دیتا ہوں جو تم نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا وادثہ دیتا ہوں جو تم نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا وادثہ دیتا ہوں جو تم نے کسی کو نہیں بتائے صرف تجھے معلوم ہے اب اسا تھر تبھی فی علم لگائی بھی یا اللہ غیب کے علم میں تیرے کئی نام ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں یا اللہ ان تمام ناموں کا وادثہ دے کے کہتا ہوں کہ انتظال قرآن ربی قلبی یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کی کیا بنا دے بہار بنا دے قرآن پڑھوں تو دل میں بہار آ جائے اور ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہار آتی ہے نہیں یا پانچ منٹ تلاوت کر لیے خبریں سننی ہیں یا ڈرامے کا ٹائم ہونے والا ہے فلم فیلم کا ٹائم ہونے والا ہے دفتر میں جانا ہے اسکول یعنی کہ بہار نہیں آتی بھاگ رہے ہوتے ہیں جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں بس وہ تو مولی صاحب نے کہہ دیا کہ صبح صبح تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں اس لیے کرتے مجبوراً یہ دعا کریں تاکہ قرآن دل کی بہار بن جائے میرے بھائیوں وہ شہنشاہ ہے جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا جان چھوڑا رہا ہے وہ کیوں رادی ہوگا ہمارے اوپر اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے چاہیے یہ کہ ہم اس اللہ کی منتیں کریں اس کا کلام پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے انتظان ربیع قلبی یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وہ نور صدری میرے سینے کا نور بنا دے نور کون ہے قرآن نور ہے نور کیا ہے نبی علیہ السلاط وسلام بشر ہیں لیکن تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں البتہ وہ کلام جو آپ پہ نازل ہوا وہ کلام جو آپ پڑھتے تھے وہ کلام نور ہے اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے نور روشنی کو کہتے ہیں یہاں سے یہ بھی پتا چلا اسلام میں روشنی ہے اسلام روشنی والا دین ہے آج لبرل لوگ اسلام سے بیزار لوگ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ روشن خیال کون ہے میرے بھائیو حقیقی روشنی قرآن میں ہے جو تم یورپ سے لا رہے ہو مغرب سے لا رہے ہو وہ روشنی نہیں ہے وہ تاریخی ہے انتظر وہ الگ بات ہے کہ آج ٹی وی چینلز پہ تمہارا قبضہ ہو چکا ہے اس لیے عوام تم سے متاثر ہو رہی ہے کسی زمانے میں تمہارے پاس سٹیج نہیں تھا لوگ صرف موریوں کی باتیں سنتے تھے تمہاری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا آج خبروں کے نام پہ ڈراموں کے نام پہ فلموں کے نام پہ میتھ کے نام پہ لوگ تمہیں سننے پہ مجبور ہیں اور تم لوگوں کا دین خراب کر رہے ہو اسی لیے لوگ بھی سننا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اصل تعلیم وہ ہے جو یورپ سے آتی ہے نہیں میرے بھائی انتظار ربی اقل بھی لوسدنی ولاحی یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے سارے غم دور کر دے و ضہاب یا اللہ قرآن کے ذریعے میری ٹینشنیں دور کر دے ٹینشنیں دور ہوتی ہیں شراب پینے سے نہیں کسی غیر عورت کی اہوش میں نہیں ٹینشنیں دور ہوتی ہیں قرآن پاک کے ذریعے اسے پڑھیے اس کا مانا سمجھیے اس پہ عمل کیجئے اللہ سے سرگوشیاں کیجئے ٹینشنیں دور ہوں گی برحال یہ آپ کی دعا میں نے کیوں بتائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ نے اللہ کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے کس کا تذکرہ کیا ہے میرے بھائی اللہ کے ناموں کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسہ دے کے کہتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے تو میرے بھائی اللہ کے کئی ایک نام ہے انہیں گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا اور ان سب پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے الفاظ پہ بھی اور معنی پہ بھی الفاظ پہ بھی اور توحید و صفات تیسری توحید کے دو حصے ہیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اللہ کی صفات ماننی ہیں اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہم مانیں گے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے معلوم نہیں ہے بندوں کی طرح نہیں نہیں بالکل نہیں اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے کیسا ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے اللہ کا ہاتھ ہر قسم کے ایب سے پاک ہے انسانی ہاتھ چوٹ جاتا ہے انسانی ہاتھ وزن اٹھائے تھک جاتا ہے انسانی ہاتھ کو سردی لگتی ہے گرمی لگتی ہے یہ کمزور ہے اس میں ایب ہی ایب اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کا ہاتھ ہے اللہ نے بتا دیا ہم ایمان لائیں گے لیکن کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو اس کی تعویل کر رہے ہوں گے تحریف کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں اللہ کی قدرت ہے یہ غلط ہے اللہ نے جب خود کہہ دیا میرا ہاتھ ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ نے بتا دیا میری آنکھیں ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی ہاتھ آنکھیں ہیں تجریب آ یونیا تو اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہمارا ایمان ہے ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے اس لیے میرے بھائیو اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور ہر آواز کو سنتا ہے کوئی آواز اللہ سے مخفی نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اللہ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا تو یہ ساری اللہ کی صفات ہیں یہ سب ماننا توحید اسماع صفات ہے توحید کی کتنی قسم ہوئی تین تو کافر لوگ عام طور پہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے مانتے تھے لیکن کیا مسلمان تھے نہیں کیوں کون سی توحید کو نہیں مانتے تھے توحید عبادت کو اور آج کلمہ پڑھنے والے بہت سے مسلمان اسی توحید میں گمراہی کا ارتقاب کر رہے ہیں وہ اللہ کو بھی سیدے کرتے ہیں ایک شہیدہ قبر والے کو بھی کر دیتے ہیں وہ اللہ کو بھی رکو کرتے ہیں ایک رقو قبر والے کو بھی کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں لیکن ایک بکرا بغداد والے بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ بھی منتے مانتے ہیں لیکن کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا فلاں مزار پہ حاضری دوں گا فلاں مزار پہ بکرا ذبح کروں گا چادر چڑھاؤں گا یہ سارے کام میرے بھائی شرک کیا کام ہیں قسم جب بھی اٹھانی ہے کس کی اٹھانی ہے ایک اللہ کی اٹھانی ہے میرے بھائیو تو میں پختہ ہو جائیں یہ اصول جو اس عظیم امام نے بتایا ہے اگر آپ کو معلوم ہو گیا تب آپ کو پتا چلے گا تو والا کون ہے شرک والا کون ہے آج یہ شرک کرنے والے مسلمان کیوں کرتے ہیں وہ سمتے ہیں کہ جب ہم نے مان لیا اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہم تو عید والے ہو گئے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی توحید کیا ہے شر کیا ہے تو یہ بات ذنوں میں بٹھا لیں لوگوں کے ذنوں میں بھی داخل کر دیں کہ مکہ کے مشرق مکہ کے کافر مانتے تھے کہ خالق و مالک اور رازق اللہ ہے ایک اور ایس سن لیں اللہ فرماتے ہیں سورہ کبوت میں وَلَئِن مَن نزل من آپ ان سے پوچھئے آسمان سے بارش نازل کون کرتا ہے کون ہے جو آسمانی بارش کے ذریعے بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے سرسبز کر دیتا ہے کون ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مانیں گے لقول اللہ یہ ماننے کے کون ہے ایسا کرنے والا اللہ ہے لیکن پھر بھی کیا ہے کافر ہیں کیونکہ عبادت کی باری آتی ہے تو کہتی ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت ہوگی لیکن وہ اصل نہیں ہے وہ سیڑھی ہے وہ وسیلہ ہے وہ ذریعہ ہے میرے بھائیوں کھولی ہے اٹھارہواں اس بارہ یہ قرآن پاک پا آپ کے گھر میں موجود ہے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی قرآن پاک میں ہے کل کلن منفی ہاں ان کن تم تال امون سیقول للہ کل افلاۃون اللہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے لمن الد اس زمین کا مالک کون ہے ان سے پوچھئے وہ فِيهَا زمین پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا مالک کون ہے اللہ کہتے ہیں سی یہ کہیں گے للہ ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ کہتے ہیں کل کل کل کل کل اس کی اگلی آیت ہے کلاوا تو سب و رب الحرش عظیم کون ہے کون ہے جس کے ساتوں آسمان ہیں کون ہے جس کے ساتوں آسمان ہے ساتوں آسمان کا مالک کون ہے پہلا آسمان دوسرا سمان ان کا مالک کون ہے ورب العرش العظیم عرش عظیم طرف کون ہے عرش وہ جو زمین سے بھی بڑا ہے عرش وہ مخلوق ہے جو تمام آسمانوں سے بڑی ہے ان سے پوچھئے ان کا رب کون ہے اللہ کہتے ہیں یہ فوراً کہیں گے کل ممبی ادی مرکو تو کل وہ لائجارمول ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بات چاہیے اور کون ہے وہ یوزیر جس کا یہ مقام ہے وہ جس کو چاہے پنا دے جس کو چاہے اور جس کو وہ پکڑ رہے کوئی پناہ نہیں دے سکتا جس کو وہ پکڑ رہے کوئی پناہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی شہید پناہ نہیں دے سکتا اسے جسے وہ پکڑ لے اللہ نے لو علیہ اسلام کے بیٹے کو پکڑا تو لو علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور افسوس ہوتا ہے آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا جسے نبی علیہ السلام پکڑ لے اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا نعوذ باللہ من دو اور دیکھیے اس معاملے میں مکہ کے کافر ان سے بہتر ہوئے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کن سے پوچھئے کہ کون ہے جو جس کو چاہے پناہ دے اور جس کو وہ پناہ دے کوئی چھوڑا نہیں سکتا تو اللہ نے کہا یہ مکہ والے مانیں گے کون ہے للہ اللہ ہے تو میرے بھائی قرآن پاک میں کئی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے رازق مانتے تھے مدبر مانتے تھے لیکن پھر بھی کافر کے کافر تھے اس لیے کہ انہوں نے توحید عبادت کو نہیں مانا وہ کیا کہتے تھے سورہ زمر و تخد مندون اولیا مان الیقر ذلفا وہ کہتے تھے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہ ہم جن کی ہم عبادت کرتے ہیں جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں جن کو ہم رکو کرتے ہیں جن کے نام پہ بکرا ذیبہ کرتے ہیں یہ اصل نہیں ہے یہ اصل ہے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جی یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ سیڑھی ہے یہ وسیلہ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تب اللہ سنتا ہے میرے بھائی اس وجہ سے وہ کافر ٹھہرے وہ مشرق ٹھہرے آج بھی اگر کوئی یہی عقیدہ اپنائے گا تو وہ شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کو اپنانے کی توفیق نیت فرمائے اب میرے بھائی میں آپ کے